ہم بو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ آ رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام الحمد للہ وحدہ سلا والسلام السلام من لا نبی اَمَّا بَادُوا فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٱلَّتِى يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا فَتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا صدق اللہ العزیم گزشتہ اتوار کوشش کے باوجود آپ کی خدمت میں حاضری نہ ہو سکی اصل میں پچھلا جمعہ اور ہفتہ میں ملتان اور شوج آباد میں تھا اور اتوار کی صبح ساڑھے نو بجے کی فلائٹ سے آنا تھا تو خیال یہ تھا کہ ان شاء اللہ یقینی طور پر درس میں شرکت ہو سکے گی اور الحمد جتنا میری طاقت میں ہے اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ اس درس کا کسی طور پر بھی ناگا نہ ہو مگر آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ہمارا جہاز جو تھا وہ تقریباً تیرہ گھنٹے لیٹ چلا تو تیرہ گھنٹے وہاں ہم ایئرپورٹ کی حدود میں پھنسے رہے تو جسے ساڑھے نو بجے چلنا تھا وہ رات کو دس بجے چلا اور ڈیڑھ بجے کے قریب پھر رات پہنچنا ہوا تو اس لیے ناغا ہو گیا بہرحال آج کے درس کا آغاز سورہ نساء کی آیت نمبر پندرہ سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے ولہ تین الفاحشت منسائی من کم اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں فسط شہدو علیہ ہندا اپنے میں سے چار گواہ ان پر متعین کر لو بنا لو ان شہیدوں اگر وہ ان کی بے حیائی پر بدکاری پر گواہی دے دیں تو ان سکو تو انہیں گھروں کے اندر بند رکھو نل موتو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے او اللہ لہن سبیلا یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے آیت نمبر پندرہ سے پہلے ہم نے جو آیت نمبر چودہ پڑھی تھی اس میں اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے پر وعید کا بیان تھا فرمایا گیا تھا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اللہ اسے ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہوگا تو آیت نمبر تیرہ میں آیت نمبر چودہ میں اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے کے لیے عذاب کی وعید تھی اور آیت نمبر پندرہ میں اللہ کی حدود کا حکم بیان کیا گیا فرما کہ اگر کوئی عورت بے حیائی کا بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس پر چار گواہ بنا لو اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر اسے گھر میں بند کر دو اس وقت تک بند رکھو جب تک کہ اسے موت نہ آ جائے یا اللہ اس کے لیے کوئی حکم نازل نہ فرما دے ابتدائی اسلام میں ایسا ہی تھا کہ اگر کسی سے بدکاری کا ارتکاب ہو تو اسے گھر میں بند کر دیا جائے بعد میں اللہ پاک نے اس کے لیے راستہ نکال دیا حکم نازل فرما دیا وہ حکم کیا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضو عنی خزو عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا مجھ سے لے لو مجھ سے لے لو اللہ پاک نے عورتوں کے لیے حکم نازل فرما دیا لیکن یہ حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے تو فرمایا کہ مجھ سے لے لو اللہ پاک نے ان کے لیے راستہ نکال دیا اور حکم نازل فرما دیا اور وہ حکم یہ کہ اگر غیر شادی شدہ سے زنا کا ارتقاب ہو تو اسے سو کوڑے لگائے جائیں اور ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے یا جیل میں ڈال دیا جائے اور اگر شادی شدہ سے بدکاری کا ارتقاب ہو تو اسے کوڑوں کے ساتھ سنگسار بھی کیا جائے البتہ اس پر اتفاق ہے کہ جسے سنگسار کیا جائے گا اسے کوڑے نہیں لگائے جائیں گے باقی سورہ نور کے اندر اللہ پاک نے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کے لیے جو حکم بیان کیا ہے تو اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے تو وزانی فجل کلو بن حما میتا جلدہ زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو تو اسے سو کوڑے لگائے جائیں یہاں میں اختصار کے ساتھ اسلامی سزاؤں کے بارے میں چند بنیادی باتیں ارض کر دوں اس لیے کہ اسلامی سزاؤں کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ان سزاؤں کو معذ اللہ وحشیانہ سزائیں قرار دیا جاتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ اکثر جرائم ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی کوئی سزا متعین نہیں فرمائی بلکہ جج حاکم اور قاضی کی ثوابدید پر چھوڑ دیا کہ وہ مجرم کو دیکھ کر جرم کو دیکھ کر اور حالات کو دیکھ کر جو سزا دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں جرائم تو بے شمار ہیں سینکڑوں ہوں گے ہزاروں ہوں گے لیکن ان جرائم کی سزائے متعین نہیں فرمائیں گے صرف چند جرائم ایسے ہیں کہ ان کی سزا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے متعین فرمائی ہے جن میں سے ایک قتل کی سزا ہے کہ اگر کوئی قتل کرے تو قتل کے بدلے میں قتل ہے بن نفس یہ آمنو کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاسُ فِي الْقَتْلَ تو قِصَاس فرض کیا گیا دوسری سزا سرقہ ہے چوری کہ اگر کچھ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کٹا جائے السارق و السارقت فَقْتَعُوا عَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ س... تیسرا جرم جس کی سزا متعین فرمائی وہ ڈاکہ زنی ہے ڈاکہ زنی کی سزا بھی متعین کی گئی اِن ہار بہ رساد قطلو او یو سلبو او تو ارج الحمن خلاف یہ چار سزائیں ہیں تفصیل کا موقع نہیں ڈاکو کے لیے جرم کی نیت کے اعتبار سے چوتھا جرم جس کی سزا متعین کی گئی وہ ذنا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا قرآن میں بھی متعین کی گئی اور حدیث میں بھی متعین کی گئی اور پانچواں جرم جس کی سزا متعین کی گئی وہ ہے تحمت لگانا اگر کوئی توج لین جلدا جو تومت لگائے اسے سوک کوڑے لگاؤ ولا شہادت اب ادا اور اب کسی بھی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہ کرو گو کہ اس کو زلیل کیا جائے کہ تم مردود الشہادت ہو تمہاری گواہی اب قبول نہیں کی جائے کی جائے گی تم ایسے گھٹیا آدمی ہو کہ پاک دامن مردوں پر پاک دامن عورتوں پر توہمت لگاتے ہو تو لہٰذا کوڑے بھی لگائے جائیں اور پھر ان کی گواہی بھی کسی معاملے میں قبول نہ کی جائے اور چھٹا جرم جس کی سزا متعین کی گئی حدیث کے اندر وہ ہے شراب نوشی جو شراب پیے تو اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ اسے سو کوڑے لگائے جائیں اور ساتواں جرم جس کی سزا متعین کی گئی وہ ہے ارتداد کوئی اگر مرتد ہو جائے تو جرم ارتداد میں اسے قتل کیا جائے گا اول تو یہ ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اسے سمجھایا بجایا جائے گا باز آ جاؤ دوبارہ دین میں واپس آ جاؤ لیکن اگر وہ نہ آئے تو پھر اسے قتل کیا جائے گا یہ سات جرائم ہیں جن کی سزا متعین کی گئی ہے اس لیے کہ یہ جرائم ایسے ہیں جو شر اور فساد کا سرچشمہ ہے ممبا ہے اگر ان کی سزا متعین نہ کی جائے اور مجرموں کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو پورا معاشرہ ان کے نقصانات سے متاثر ہو سکتا ہے مثلا اگر قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے تو قتل در قتل کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جیسا کہ پہلے بھی رہا اور آج بھی ہے قبائلی معاشروں میں دیہاتی معاشروں میں بلکہ بعض اوقات شہری معاشروں میں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک قتل کے بدلے میں جب قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا تو مقتول کے وارثوں کا اگر بس چلتا ہے تو وہ اپنے ایک مقتول کے بدلے میں دس کو قتل کر دیتے ہیں جیسے کسی کا بس چلے آج بھی قبائلی معاشروں میں جہاں سردارانہ نظام ہے وہاں ایسا ہو رہا ہے اور اسے اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں لیکن اگر اسلام کے حکم قصاص پر عمل کیا جاتا تو ایک قتل کے بدلے میں ایک ہی قتل ہوتا ایک تو قتل ایک ہوتا اور دوسرا لاکھوں قاتلوں کو سبق مل جاتا کہ اگر کل ہم بھی قتل کریں گے ہمیں بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا لیکن ہمارے معاشرے میں تو قاتل جانتا ہے کہ اگر میرے پاس سفارش تکڑی ہے اور میں رشوت دے سکتا ہوں تو میں نے کتنا بھی بڑا جرم کیوں نہ کیا ہو اور کتنے ہی قتل کیوں نہ کیے ہوں میں چھوٹ سکتا ہوں کہا جاتا ہے اگر تمہارے پاس دو چار لاکھ روپے ہیں تو پھر گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے یہاں اجرتی قاتل بھی مل جاتے ہیں تو بہرحال قتل کی سزا اسلام نے متعین کی اسی طریقے سے چوری کی سزا متعین کی اس لیے کہ اگر چور کو سزا نہ دی جائے تو خطرہ ہے کہ بہت سے لوگ چوری کو ذریعہ معاش کے طور پر اختیار کر لیں گے خطرہ نہیں ہے ہو رہا ہے ہمارے بے شمار نوجوانوں نے چوری چکاری کو ڈاکہ زنی کو اپنا ذریعہ معاش بنا رکھا ہے ذریعہ معاش یقین کرے کہ مزدور مزدوری کے نہ ملنے پر اتنا سیخ پا نہیں ہوتا ہوگا جتنا یہ چور اور ڈاکو مطالبہ کرنے پر اگر انہیں کوئی کوئی کچھ نہ دے تو وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں تم سے کہا دے دو کیوں نہیں دیتے تھوڑی تھوڑی رقم کے بدلے میں ایک ایک موبائل کے بدلے میں انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ابھی ہمارے یہاں پچھلے دنوں ہمارے قریب ہی یہ واقعہ پیش آیا بیچاری انتہائی مظلوم سی عورت ہے پہلے بھی میں کبھی اشارتن اس کا ذکر کر چکا ہوں انتہائی مظلوم انتہائی غریب سی عورت بلکہ پورا خاندانی ایسا تو بھائی صبح صبح سبزی منڈی جا ہے مزدوری کرنے کے لیے ڈاکو نے روک لیا اس کی جیب میں انتہائی سستا سا موبائل تھا میرے خیال میں اگر چوروں نے بیچا ہو تو دو چار سو سے زیادہ ان کو نہیں ملا ہوگا اور دو دھائی سو روپے بچارے کے جیم میں ہوں گے اور مجھے یہ بھی سن کر بڑا عجیب دل پر اثر ہوا کہ اس کی جیم میں بس وہ بوریاں اٹھانے والا کنڈا تھا بس تو اس نے ذرا سی ہیل حجت کی ڈاکوں کے سامنے تو صرف ایک چھوٹے سے موبائل کے لیے اور دو دھائی سو روپے کے لیے یہاں اس کی کن پٹی پر تستال رکھ کر گولی چلا دی گئی بالکل نوجوان پچیس چھبیس سال کا اور وہیں پر اس کو مار کر چلے گئے اور ایسے واقعات اب کثرت سے پیش آ رہے ہیں اس لیے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے باتیں باتیں ہیں بس اخبارات پڑھتے رہیں اور اپنے لیڈروں کی باتیں سن کر سر دھنتے رہیں ایک منظم گروہ ہے سیاست کے نام پر جو ہم پر مسلط ہے اور چہرے بدل بدل کر ہمارا خون پی رہے ہیں مگر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا تو جھوٹ بولنے کی بیماری وہ عام ہے نیچے سے اوپر تک تو عرض کر رہا تھا کہ اگر چوروں کو سزا نہ دی جائے تو خطرہ ہے کہ بہت سے لوگ چوری چکاری کو پیشے کے طور پر ذریعے معاش کے طور پر اختیار کر لیں گے کیا ضرورت ہے اس نوجوان کو بوریاں اٹھانے کی اور محنت اور مزدوری کرنے کی جو جانتا ہے کہ اگر میں نے دو چار بسیں لوٹ لی تو شام تک دس ہزار روپے کما سکتا ہوں تو پاگل ہے وہ اور پوچھنے والا بھی مجھے کوئی نہیں تو یہ جرم بھی ایسا ہے اسی طریقے سے زنا اور بدکاری اسلام کی یہ بات ہو رہی اسلام کی آپ ان احکام کو اور ان باتوں کو اور ان مسائل کو اور قرآن اور حدیث کی ہدایات کو یورپ کی اینک لگا کر نہ دیکھیں جہاں زنا بدکاری ہم جنس پرستی لواطت گندگی کی ہر صورت وہ معاشرے کا حصہ بن چکی سوسائٹی کا حصہ بن چکی ڈبلو ان کی اخلاقیات کا حصہ بن چکی تو آپ ان کی نظر سے نہ دیکھیں اسلام کی نظر سے دیکھیں اسلام اسے بہت بڑا ایب شمار کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے تو ظاہر ہے کہ عام ہوگا اگر کسی بھی زانی کو سزا نہ ملے کسی بھی زانی کو سزا نہ ملے تو پھر عام ہوگا ہماری روشن خیال حکومت نے روشن خیالی کو عام کرنے کی کوشش کی حقوق نسواں کے نام پر زانیوں کو تحفظ دینے کی کوشش کی تو مجھے بعض جگہ جانے کا اتفاق ہوا بعض پارک ہیں بعض دوسرے تفریح ہیں تو وہاں کے ملازمین نے بتایا کہ جب سے یہ حقوق نسواں آئے ہیں حقوق نسواں کا آرڈیننس آیا ہے اس وقت سے اب آزادانہ طور پر جوڑے نوجوان جوڑے لڑکی اور لڑکوں کے کثرت کے ساتھ خفیہ اپنا گاہوں کی تلاش میں آتے ہیں اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی ضرورت نہیں کہ ان سے بات بھی کر سکے کون ہو کیسے اس طریقے سے اختلاط رکھتے ہو تو بہرحال جنابی ایک ایسا جرم کہ اگر روک ٹوک نہ کی جائے تو پورا معاشرہ متاثر ہو سکتا ہے اسی طریقے سے جھوٹی توہمت قذف یہ بھی ایسا جرم ہے جس کا دل چاہے جس پر توہمت لگا دے اور اس کے دامن کو داغدار کر دے اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جہاں تحمت کا ذکر آیا تو اللہ نے محسنین کا ذکر نہیں کیا محسنات کا ذکر کیا ہے پاک دامن مردوں کا نہیں پاک دامن عورتوں کا ذکر کیا حالانکہ سزا تو دونوں صورتوں میں ہے مرد پر تہمت لگائے تو بھی اور عورت پر تحمت لگائے تو بھی لیکن اگر عورت پر توہمت لگائی جائے تو واقعی اس کا دامن ایسا داغدار ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی وہ داغ نہ دھلے تو اس لیے اسلام نے خاص طور پر عورتوں کا ذکر فرمایا کہ جو ان پر توہمت لگاتے ہیں ان کو اسی کوڑے لگاؤ اللہ اکبر اسی طریقے سے شراب نوشی ہے اگر اس میں روک ٹوک نہ ہو تو شراب نوشی معاشرے میں عام ہو جائے اور ارتداد دین سے پھر جانا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین یہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا لا فی فدین تلوار اٹھا کر اسلحہ دکھا کر کسی کو قبول ایمان پر مجبور کرنا یہ جائز نہیں ہے نہ مجاہد کے لیے نہ غازی کے لیے نہ ملہ کے لیے نہ مستر کے لیے کسی کے لیے جائز نہیں کہ اسلحہ دکھا کر کسی کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کرے اور صحابہ کرام نے جو جہاد کیا وہ اس لیے نہیں تھا کہ تلوار دکھا کر ان کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کیا جائے لیکن جب کوئی ایمان قبول کر لے تو اب پھر ایمان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے قبول کرو سوچ سمجھ کر لیکن اب چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے جیسے کوئی پاکستان کا شہری بننا چاہتا ہے یا نہیں بننا چاہتا اس کی مرضی لیکن اگر بن جائے تو پھر بغاوت ناقابل معافی جرم ہے اسی طریقے سے ارتداد یہ ناقابل معافی جرم ہے تو اس کی سزا دی جائے گی تو میں ارض کر رہا تھا کہ یہ چند جرائم ایسے ہیں جن کی سزا اسلام نے متعین کی ہے اس لیے کہ اگر ان کی سزا متعین نہ کی جائے اور ڈھیل دے دی جائے مجرموں کو تو پورا معاشرہ متاثر ہو سکتا ہے دوسری بنیادی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام صرف جرائم کی سزا دینے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ ایسے احکام بھی دیتا ہے جن احکام پر عمل کرنے سے خیر کے دروازے کھلتے ہیں اور شر اور گنا کے دروازے بند ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے متلکن یہ کہہ دیا ہو کہ مجرم کو پکڑو اور سزا دے دو نہیں اس سے قبل اسلام ایک ایسا ماحول بناتا ہے ایسی سوسائٹی بناتا ہے اور ایسے احکام دیتا ہے کہ ان پر عمل کرنے سے خیر عام ہوتا ہے اور شر محدود سے محدود تر ہو جاتا ہے نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برائی کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے آپ ایک زنا کو لے لیں اسلام نے زنا کی سزا متعین کی لیکن اس سے قبل کیا ہے اسلام نے سب سے پہلے تو عورت کو حکم دیا کہ تم پردہ کرو پردے میں رہو بے پردگی جائز نہیں دوسرا حکم یہ دیا کہ غزے بسر کرو نظریں جھکا کر رکھو نظریں اٹھا کر نہ رکھو تیسرا حکم دیا کہ گھر میں رہا کرو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو وقرنا فی فیب بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو دیکھیے ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکلنا جائز ہے با پردہ اگر جگہ میسر ہو تو واک کے لیے ورزش کے لیے بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ شوہر کے ساتھ یہ نکلنا بھی جائز ہے بعض اوقات کوئی خریداری کرنے والا نہیں ہے تو بھی نکلنا جائز ہے یا دوسری مجبوریاں ان کی بنا پر نکلنا جائز ہے لیکن بلا مجبوری شوقیہ فیشن کے طور پر بازاروں میں بھرنا مارکیٹوں میں پھرنا شاپنگ سینٹر میں آنا جانا یہ اسلام اس کو اچھا نہیں سمجھتا وکر نفیب یوتی کننا چوتھا حکم اسلام نے یہ دیا کہ گھر سے باہر اگر نکلو تو بن ٹھن کر نہ نکلو بند ٹھن کر نہ نکلو سادگی کے ساتھ نکلو اپنے آپ کو اپنے حسن کو چھپا کر نکلو غیروں کو دکھانے کے لیے نہ نکلو آپ ذرا غور فرمائیں کہ کیا ہمارے ہاں الٹا ہو رہا ہے معاملہ کہ گھر میں جہاں حکم ہے کہ شوہر کے لیے بن کے رہو وہاں تو گندا رہنا اور باہر نکلے غیر مردوں کے سامنے تو بند سنور کر نکلنا اس کے الٹ تو چوتھا حکم اسلام نے یہ دیا اور پانچواں حکم یہ دیا کہ اپنی زینت کو غیروں کے سامنے ظاہر نہ کرو اور چھٹا حکم یہ دیا کہ غیر مردوں کے ساتھ لوچ دار لہجے میں نزاکت والے لہجے میں پر لہجے میں گفتگو نہ کرو لا تخزان فیتمع اللذی فی تخان مراد جس کے دل میں بیماری ہوگی تمہاری نزاکت والی گفتگو سن کر اس حوث کے دل میں بدکاری کا خیال پیدا ہوگا ہاں بہت سے ایسے بے وقوف بھی ہوتی ہیں ہوتے ہیں ہو سکتے کہ عورت تو خوش اخلاقی سے بات کر رہی ہے اور اس بیوقوف نے سمجھا کہ پتنی مجھ پر فریفتہ ہو گئی ہے ایسے پاگل بھی ہوتے ہیں تو اس لیے فرمایا کہ ایسی بات ہی نہ کرو کہ خام خاں کو بیوقوف جو ہے وہ بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جائے لوچدار لہجے میں گفتگو نہ کرو اور یہ حکم صرف عورتوں کے نہیں دیے مردوں کو حکم دیا تم بھی نظریں جکا کر رکھو وقل علم امینا یادو من اب وہ فضو فرو دوسرے مرحلے پر اسلام نے نکاح کی ترغیب دی نکاح کر لو بلکہ فرمایا کہ نکاح کرنے میں جلدی کروں میں قربان جاؤں اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر آپ نے فرمایا کہ لوگو اگر کوئی مناسب رشتہ آئے اور پھر بھی تم نکاح نہ کرو تو یاد رکھو کہ پھر بہت بڑا فساد برپا ہوگا اور ہو رہا ہے ہو رہا ہے فساد تو میرے بھائیوں میں یہاں رک کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ قرآن سننے کے لیے آتے ہیں دین کی بات سننے کے لیے آتے ہیں وقت نکال کر تو خدا را کچھ عمل بھی کریں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں تبدیلی لائیں اپنی زندگیوں میں عمل کے جذبے سے سنا کریں اور عمل کا جذبہ لے کر اٹھا کریں تو بالخصوص میں ان والدین کو کہتا ہوں جن کے لڑکے جوان ہیں کہ خدا را وہ دوسرے کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کے لیے بہت زیادہ شرائط نہ لگائیں ظلم نہ کریں بہت زیادہ مطالبے نہ کریں اور اگر ایسے کوئی ضرورت مند ہوتے ہیں تو ان کے رشتے کو قبول کریں لڑکی نیک ہے صاحب کردار ہے سیرت والی ہے تو ایسے رشتے کو ترجیح دیں اللہ جانتا ہے جب میں ایسے حضرات کو ایسے خواتین کو دیکھتا ہوں یا ان کی باتیں سنتا ہوں جو اپنی بیٹیوں کی جل دلتی ہوئی ڈلتی ہوئی جوانی کا ذکر کرتے ہیں کہ کوئی مناسب رشتہ نہیں آتا اور آتا ہے تو لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں اللہ جانتا ہے میرے دل پر آرے چلتے ہیں میرے بس میں نہیں ہے بہت سے لوگ مجھ سے امیدیں رکھتے ہیں رشتہ کروا دیں کوئی فون پر کہتا رہتا ہے کوئی خط بھی لکھتے ہیں اللہ کی قسم میرے اگر بس میں ہو تو ایک بھی بیٹی کسی گھر میں بیٹھی نہ رہے اور میں ان کے مناسب رشتے کروا دوں میرے بس میں بھی نہیں اور میرے پاس اللہ جانتا ہے آپ حضرات میں سے جو میرے قریب ہیں وہ جانتے ہیں کہ وقت بھی نہیں ہے مصروفیات ایسی ہیں اور کہاں تک آدمی جا سکتا ہے بہرحال جتنا اللہ توفیق دیتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو میں ارض کر رہا تھا کہ یہ حکم دیا کہ نکاح کی ترغیب دی نکاح کر لو اور اس کے بعد یہ حکم یہ کیا کہ نکاح کو آسان کر دیا کوئی معاملہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا نکاح آسان اور آج کوئی معاملہ اتنا مشکل نہیں جتنا نکاح کرنا مشکل ہو گیا نکاح کو آسان کیا پھر یہ بھی اجازت دی کہ اگر ایک پر اکتفا نہیں کر سکتے اور حقوق ادا کر سکتے ہو تو دو نکاح کر لو تین کر لو چار کر لو مسنا مسلاسا مروبا دیکھیے ایک طرف عورت کے لیے اتنے احکام دوسری طرف مرد کے لیے اتنے احکام ان تمام احکام کے بعد اب یہ کہا کہ کوئی اگر بدکاری کرے گا تو اس پر حد جاری کی جائے گی اسے سزا دی جائے گی لیکن سزا کے لیے بھی سخت شرائط رکھی بہت ساری شرطیں رکھی مثلا ایک شرط یہ کہ یا تو جس سے یہ گنا ہوا وہ خود اقرار کرے اور یا پھر اس پر چار گواہ ہوں چار چشمدید گواہ سنی سنائی بات کرنے والے نہیں اور دو نہ ہوں دو نے اگر بات کی تو تحمت کی سزا لگ جائے گی تین نے بات کی حد قذف لگ جائے گی توہمت کی سزا اس پر جاری ہو جائے گی چار گواہ ہوں اور سنی سنائی بات نہ کریں آنکھوں دیکھی بات کریں تب جا کر حد نافذ کی جائے گی آپ خود سوچیے کہ ان شرائط کا پورا ہونا کتنا مشکل ہے تو پہلے تو یہ احکام دیے جو حیا کا ماحول قائم کرتے ہیں عفت کا ماحول قائم کرتے ہیں عصمت کا ماحول قائم کرتے ہیں بدکاری سے بچنے کا ماحول بناتے ہیں اور اس سے بچنا آسان ہوتا ہے اور اس کے بعد شرطیں لگائیں کہ زنا کی سزا تب جاری ہوگی جبکہ یہ شرطیں پائی جائیں اس کے بعد فرمایا کہ اب اس پر حد جاری کی جائے اس لیے کہ اس سب کچھ کے باوجود اگر کوئی بدکاری کاری کرتا ہے تو وہ شریعت کے کسی ایک حکم کو نہیں توڑتا کئی حکموں کو توڑتا ہے اللہ نے پردے کو حکم دیا تھا اس نے توڑ دیا اللہ نے نظریں جھکانے کا حکم دیا تھا اس نے توڑ دیا اس نے غیروں کے سامنے بن سمن کر نہ آنے کا حکم دیا تھا اس نے توڑ دیا اس نے خلوت میں مرد اور عورت کے ملنے کو منع کیا تھا اسلام نے اور اس نے اس کو توڑ دیا تو کئی احکام توڑے تو لہذا فرمایا کہ اب اس پر سزا نافذ کی جائے اس لیے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی سڑا ہوا عزب ہوتا ہے سڑا ہوا عزب اور سڑے ہوئے عزب کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ باقی جسم اس سے متاثر نہ ہو پھر حیرت یہ ہے ان سزاؤں پر اعتراض کرنے والے وہ خونخار درندے ہیں خونخار درندے جو سر سے لے کر پیر تک خون میں ڈوبے ہوئے ہیں انسانوں کا خون بہانے والے جن کی داستانیں جن کے ظلم کی داستانیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیروشیما شیما اور ناگاساکی اور بغداد اور عراق اور افغانستان اور پوری دنیا ان کی ستم رانیوں ان کی صفاکیوں ان کی درندگیوں کی گواہ ہے اور وہ اتراج کر رہے ہیں اسلامی حدود پر ان کو ترس آ رہا ہے ان کو ترس آ رہا ہے یتیموں پر بم برسانے سے ان کو برسانے میں ان کو ترس نہیں آتا اور کمزوروں کی گردنے اڑانے میں ان کو ترس نہیں آتا اور بستیوں کی بستیوں کو تاراج کر دینے میں ان کو ترس نہیں آتا اور انسانوں کو زندہ جلا دینے میں لکڑیوں کی طرح کچھرے کی طرح زندہ جلا دینے میں ان کو ترس نہیں آتا اور ترس آ رہا تھا کہ اس پر یہ چور پر دیکھو اس نے اس کا ہاتھ کٹا جا رہا ہے بیچارے کا ہاتھ کاٹ دیں گے یہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی اس چور پر تو ترس آ رہا ہے جس کا ہاتھ کٹا جا رہا ہے جرم کی وجہ سے لیکن اس غریب پر ترس نہیں آتا جس کے گھر کی کل کائنات یہ لوٹ کر لے گیا اور اگر اس کو سزا نہ دی جائے تو نہ معلوم کتنے ہی لوگوں کے گھر اور کاروبار تباہ ہو جائیں گے تو یہ عجیب معاشرہ ہے جو مظلوم پر تو ترس نہیں کھاتا ظالم پر ترس کھاتا ہے مقتول پر تو رحم نہیں آتا قاتلوں پر رحم آتا ہے لٹنے والوں پر ترس نہیں کھاتے بلکہ لٹیروں پر ترس کھاتے تو ارض کر رہا تھا بھائی یہ اسلامی حدود کے بارے میں اسلامی سزاؤں کے بارے میں میں نے مختصر سی گفتگو کر دی اللہ فرمارے بلاتی یا تین الفاحی شتمنس اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے فست ہند اربا